دکھ فرو وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے کافر محض شیطان کے دھوکے میں پڑے ہیں جو لوگ حق سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ سے سرکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں ان سے بطور زجر و توبیخ کہا جا رہا ہے کہ اگر رحمان تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو اس کی ذات کے سوا کون ہے جو تمہاری مدد کرے اور اس مصیبت سے تمہیں نجات دلاوے حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے کافروں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے اس نے ان کی نگاہوں میں اعمالِ شرکیہ کو خوبصورت بنا دیا ہے اور اس فریب میں مبتلا کر دیا ہے کہ مرنے کے بعد نہ کوئی دوسری زندگی ہے اور نہ حساب و کتاب اور اگر بالفرض کوئی دوسری زندگی ہوگی تو ان کے معبود اللہ کے حضور ان کے سفارشی بنیں گے اور انہیں نجات دلا دیں گے آئے تکیس میں انہی سرکشوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے بارش کو روک دے اور تم پر اپنی روزی کے دروازے بند کر دے تو تمہیں پانی کون پلائے گا اور روزی کون دے گا مخلوق کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روزی رسانی کی قدرت نہیں رکھتی تو دوسروں کو کیسے پہنچا سکے گی لیکن سرکشوں کو عنایتوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ ان کا استقبار اور بڑھتا جاتا ہے اور حق سے مزید دور ہوتے جاتے ہیں اور اس عقیدے پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کے معبود ہی انہیں مصیبتوں سے بچاتے ہیں اور انہیں روزی دیتے ہیں